و رسوله اما بعد ہمیں سیدھا راستہ چلا اس آیات مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں پچھلے درخت میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی اور آج بھی اسی آئے مبارکہ کے بارے میں کچھ باتیں صوفیا کرام کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں صوفی کرام فرماتے ہیں کہ ہدایت کی اس آیت میں دعا کی گئی ہے کہ ہمیں ہدایت فرما سیدے راستے کی یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا وہ ہمارا کہ ہدایت کئی طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت ہوتی ہے اور ایک ہدایت احساطی ہوتی ہے اور ایک ہدایت وہ ہوتی ہے کہ جو کہلاتی ہے اور ایک ہدایت جو ہے وہ عام ہوتی ہے ہدایت الہامی وہ ہدایت ہے مثلا آپ یہ سمجھنے کہ جیسے کہ ایک بچہ وہ اپنی والدہ کا استادوں میں لیتا ہے اور اسی طرح سے وہ رو رو کر اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو یہ ہدایت الہامی ہے اور ہدایت احساسی یہ ہے کہ جب حواس درست ہوتے ہیں اور جیسے جیسے بچہ ہوش سنبھالتا ہے اور جب وہ پورے طور پر ہوش سنبھال لیتا ہے تو پھر وہ اچھی اور بری کے درمیان اور اپنے نفع اور اپنے نقصان کے درمیان وہ فرق کرنے لگ جاتا ہے تو یہ ہدایت احساسی ہے کہ اس کے حواس درست ہے تو وہ اپنے ان آواز کے درست ہونے کی وجہ سے اپنے ذرع اور اپنے نقصان اپنے فائدے اور اپنے نقصان کو وہ سمجھنے لگتا ہے اور ایک ہدایت وہ ہوتی ہے کہ جو عقل سے حاصل ہوتی ہے دلائل عقلی جو ہے وہاں انسان قائم کرتا ہے تو اس کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اس ہدایت کو ہدایت نظری بھی کہتے ہیں یعنی عقل کے ذریعے سے جو ہے ہدایت ملی اور جیسے کہ یعنی یہ بات کہ یہ عالم جس میں ہم موجود ہیں اس عالم کے اندر تغیرات ہوتا رہتا ہے ابھی کچھ ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نہیں ہوگا لیکن جو تھوڑی دیر کے بعد ہوگا وہ پھر بعد میں نہیں ہوگا یہی تقجر کہلاتا ہے عالم کے اندر تبدیلی رونما باتیں ہوتی رہتی ہے ایک حالت سے دوسری حالت کو ہم دیکھتے رہتے ہیں ابھی بچہ ہے جوان ہوا جوان ہوا پھر بوڑھا ہوا تو یہ سب تغیرات ہیں تو اب جب اس طرح کا اس عالم میں تغیر ہو رہا ہے رد و بدل ہو رہا ہے تو یہ پتہ چلا کہ یہ عالم جو ہے وہ حادث ہے اور جو حادث ہو اس کو بقا نہیں ہوگی وہ ایک روز فنا ہو جائے گا تو یہ ہدایت جو ہے عقل کے ذریعے سے حاصل ہوئی تو یہ ایک دلیل ہے کہ عالم کے اندر جو تغیر ہو رہا ہے اور یہ عالم جو تغیر کو قبول کر رہا ہے یہ عالم پہلے نہیں تھا ابھی موجود ہوا اور جب یہ ابھی موجود ہوا ہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کا وجوس ختم ہو جائے گا العالم متوجہ بک متوجہ حادث ان فلام حادث حادث ہے یہ فنا ہونے والا ہے اور ایک ہدایت وہ ہے کہ جو نہ تو الحام کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے نہ ہو کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے نہ عقل کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے وہ ہدایت ایسی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے اللہ کے کرم سے اور اس کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے اور اس ہدایت کے لیے جو ہے اللہ تبارک مطالعہ امبیا علیہ السلام کو مبعوث فرماتا ہے تو یہ ہدایت دو طرح ہوتی ہے ایک تو ہدایت عامہ ہے مثال کے طور پر اسلامی عقائد اور اسلام کے ظاہری اعمال تو یہ ہدایت عام ہیں اور ہدایت خاص کا وہ ہے کہ جو نور نبوت یا نور فدایت کے ذریعے سے اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے اور ہمارے لیے جو ہدایت خاص ہے یہ ہدایت کا ہمارے لیے آخری درجہ ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ ابتدائی ہی میں عارف بلہ ہوتے ہیں حضرت سیدنا عیسا علیہ ربی جینا وسلاۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی کیا کہا تھا قرآن کریم نے بیان فرمایا انی ابد آتانیل کتاب وجعلنی نبی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ابھی جھولے میں تھے ابھی پالنے میں تھے کہ یہ بیان فرما رہے ہیں بیانے نی عبدال میں اللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے برکت والا بنایا ہے یہ حضرت علیہ السلام پیدا ہوتے ہی دیکھیے آرف بلّا اللہ, اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو یہ ہے نور نبوت اور جو ہے اللہ کے خاص بندوں کو اس کی معرفت اور اسی طریقے سے سرکار دعال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سرکارِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا اور حضور سیدنا اوس آدم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تھے رمضان کا مہینہ تھا اور وہ رمضان میں ان کے میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے تو یہ وہ ہدایت ہے کہ جو نور اور نور ہدایت کے ذریعے سے اللہ تبارک کے خاص بندوں کو جو ہے وہ ابتدا میں حاصل ہو جاتی ہے یہاں جو ہے جس ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے اس بنا کہ ایک ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما صراط المستقیم سیدھے راستے کی یہاں جس ہدایت کی بات ہو رہی ہے یہ ہدایت وہ ہے کہ جو عقل اور ماورائے عقل کے ذریعے سے نہیں حاصل ہوتی ہے تو اس میں اس ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے کہ جو عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی اس ہدایت کا فائل زیادہ باریک آ ہے یعنی اللہ ہم تجھ سے وہ ہدایت طلب کر رہے ہیں کہ جو ہمیں جو ہمیں عقل کے ذریعے سے نہیں حاصل ہو سکتی اور ہماری عقل کی رسائی جہاں تک تھی ہم نے تیری مدد سے وہ کام تو کر لیے لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے بلکہ اب ہمیں اس ہدایت کی ضرورت ہے کہ جو ہدایت تیری بارگاہ تک ہمیں پہنچا دے تو اللہ کی بارگاہ تک جو بات پہنچانے والی ہے وہ سرات مستقیم یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ اب ہمیں تو اپنے خاص کرم سے اس راستے کی ہدایت فرما کہ جس کی انتہا تیری ذات تک ہو رہی ہے تو ہمیں اس سیدھے راستے کی رہنمائی فرما اور ہمیں جو ہے اس صراط مستقیم پر چلا کہ جو تیری ذات تک جو ہے منتحی ہوتا ہے جو تیری ذات تک جو پہنچانے والے ہیں صوفیہ اکرام یہ فرماتے ہیں سراج مستقیم کے بارے میں انہوں نے چند تفسیر بیان فرمائی ان میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ سراج مستقیم وہ ہے کہ جس میں عشق الہی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقل بھی قائم ہو جس میں عشق الہی بھی ہو اور عقل بھی اس میں موجود ہو اسی کو وہ سلوک کہا کرتے کو سلوک کی منزل انہوں نے قرار دیا ہے تو اب وہ عشق الہی یا وہ عقل کے جو عشق الہی سے خالی ہو تو وہ بے ہے اور وہ عشق الہی کہ جس میں عقل قائم نہ رہے تو اسی کو جذب کہا جاتا ہے سالک کا مرتبہ جو ہے وہ مجدور سے کہیں آلہ اور کہیں بلندوبارا ہے حضرت علیہ نے اللہ تبارت و تعالیٰ کی صرف ایک تجلی ہی دیکھی تھی کہ ان وہ بے ہوش ہو گئے فلما تجل ربه تتم وخر کہ جب تجلی الہی ہوئی حضرت مس علیہ السلام پر تو برداشت نہ کر سکے اور عالم ایک ورک وہ بے گوشت ہو کر گر گئے یہاں جو ہے عقل جو ہے وہ نہ رہی ہیں تو اس لیے یعنی ان کے ساتھ جذب کا معاملہ ہو گیا اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قربان چاہیے کہ میراج میں اللہ تبارت و تعالیٰ کی ذات ع ذات کا دیدار کیا اور تبسم فرماتے رہے یہ ہے سلوک تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا معاملہ یہ ہے تو صوفیہ اکرام نے فرمایا کہ یہاں سراط مستقیم سے وہ یعنی عشقی جس میں عقل بھی ہو جس کو سلوک کہا جاتا ہے وہ براد ہے تو اسی راستے کی یہاں پر ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے اور سراط مستقیم وہی ہے کہ جو ذات باری تالا تک لے جائے یہ حضرات جنت اور جنت کی حور اور قصور اس پر نگاہ نہیں رکھتے یہ جنت پر عناط نہیں کرتے حور قصور پر جو ہے یہ صبر نہیں کرتے بلکہ یہ تو وہ راستہ تلاش کرتے ہیں اور اس راستے کی طلب میں رہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالی کی, ذات اس کی بارگاہ تک جو ہے وہ پہنچا دے تو اس تک جانے کے لیے سب یہ راستے ہیں تو بہر بات خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تک جو راستہ پہنچائے وہ صراط مستقیم ہے اور اس, اس مقام پر حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے بڑی اچھی جو وہ فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ سفر حج کے لیے پیدل ہی روانہ ہو گئے جب ایک مقام پر پہنچے تو ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی دیہاتی عرض کی حضور کہاں تشیب لے آ رہی فرمایا کہ حج کے لیے جو ہے روانہ و حج کا ارادہ اس دیہاتی نے کہا کہ نہ آپ کے پاس سواری ہے اور نہ ہی آپ کے لیے آپ کے پاس زیادہ راہ ہے تو کیا موت تو آپ کو نہیں لے آئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو زیادہ سواری سواریاں اور میرے پاس جو سواریاں ہیں وہ تجھے نظر نہیں آتی تو عرض کرنے لگا حضور کیسے کیسی سواریاں ہیں اور کیسی وہ سواریاں جو مجھے نظر نہیں آ رہی اور آپ ان پر سوال ہیں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو میں صبر کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں اور جب کوئی بنا بدامچ پر نازل ہوتی ہے تو میں اور انعام و اکرام جب اللہ تبارک مطالعہ کا حاصل ہوتا ہے تو میں شکر کی سواری پر سواری سبار کرتا ہوں اور اس طرح سے آپ نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب میرا نفس مجھے جو ہے کسی طرف لے جانا چاہتا ہے تو پھر میں اپنی عمر کی بے اعتمادی کی سواری پر سوار کراتا ہوں تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ حضور آپ سوار ہیں اور میں کہہ کر تو یہ ہے صراط مستقیم کہ جہاں جو ہے وہ انسان اس منزل پر جب چلنے لگتا ہے تو اس کو صرف ذات الہی کے چلوے ہی نظر آتے ہیں اور اس کی منزل مقصود جو ہے بارگاہ الہی ہوا کرتی ہے تو جس طرح سے کہ دنیا میں ایک دو سواری سے کام نہیں چلتا ہے بہت سی سواریاں ہیں کہیں جو ہے وہ ٹرین پر ہمیں سوار ہونا پڑتا ہے کہیں جو ہے جناب بحری جہاد پر ہمیں سواری کرنا پڑتی ہے کہیں جو ہے وہ اب جو ہے وہ سفر ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے ہوائی جہاز پر ہمیں سوار ہونا پڑتا ہے کہیں بس پر سوار ہوتے ہیں کہیں جناب ویگن پر سوار ہوتے ہیں کہیں اسکوٹر پر سوار ہوتے ہیں تو اس دنیا میں ہمارا ایک سواری پر گزر اوقات ہونا اور ایک سواری پر اتفاق کرنا ہمارے وسطی بات نہیں ہمیں بہت سواریوں کی ضرورت پڑتی ہے تو مستقیم پر چلنے کے لیے بھی جو ہے بہت سی سواریوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ سوالیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے اس کی لگام کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خوش اور رضا کو سامنے رکھنا ہے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں یعنی برضا یہ جی ان سواریوں کا خلاصہ ہے تو بات یہ ہے کہ یوں تو بہت کچھ یہاں پر ہے یہ وہ کہا جا سکتا ہے لیکن خلاصے کے طور پر جو ہے میں یہ یہاں پر عرض کروں گا کہ اس آیت میں دعا بتلائی گئی ہے اور دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت فرما یعنی وہ راستہ جو تجھ تک ہمیں پہنچا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا جو ہے بغیر وسیلے کے نہیں ہو سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے نہن و اکرب و علیہ نہن من اکرو ولی کہ ہم تو تمہاری شہ رق سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں تو پھر یہ کیا معاملہ ہے یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اور یہ دعا سکھائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور صراط المستقیم وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ تک جو ہے پہنچا دے تو پتہ یہ چلا کہ بغیر وسیلے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ کی رانی تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے ہر چیز جو ہے اپنے مرکز سے حاصل کی جاتی ہے ہر چیز کا اصول اپنے مرکز سے ہوا کرتا ہے مثال کے طور پر ساری دنیا جو ہے وہ پانی لینے کے لیے سمندر کی محتاج ہے سمندر پانی کا مرکز ہے اور سمندر جو ہے پانی لینے کے لیے دات باری تعالیٰ کا محتاج ہے وہ دات باری تعالیٰ سے حاصل کرتا ہے ستارے جو ہیں روشنی اور تابندی اور نورانیت اور لائٹ حاصل کرنے کے لیے محتاج ہے سورج تو روشنی کا مرکز ہے سورج سورج کو منور کرتا ہے اور سورج جو ہے روشنی لینے کے لیے محتاج ہے زیادہ داری تعالا کا تو یہ ساری چیزیں مرکز ہیں تو اسی طرح سے یہ یعنی سمندر پانی کا مرکز اور سورت جو ہے وہ روشنی کا مرکز اور ہدایت کے مرکز ہیں جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان جو ہے جب تک وہ اس دنیا سے کوچ نہیں کر جاتا ہے جب تک جو ہے وہ سفر ہی پر ہے جب تک وہ Uh, اس دنیا سے پردہ نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک وہ منزل مقصوب تک نہیں پہنچ پاتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک مسافر جب تک اپنی منزل مقصوب تک نہیں پہنچ جاتا ہے وہ حالت سفر میں ہوتا ہے اور جب تک وہ حالت سفر میں ہوتا ہے تو اپنے سامان کی خود جو ہے وہ نگرانی کرتا رہتا ہے حفاظت کرتا رہتا ہے تو اسی طرح سے جو ہے یہ مسافر بھی جب تک جو ہے جو ہے موت کا جائزہ نہیں چک لیتا ہے اس وقت تک جو ہے یہ سفر پر ہے اور اپنی منزل مقصوب تک پہنچنے کے لیے اپنے اعمال کا نگر اپنے کی حفاظت جو ہے وہ کرنے والا ہے تو جب تک جو ہے منزل مقصوب تک نہیں پہنچ جاتا ہے تو اعمال کی جو ہے وہ حفاظت جاری و ساری رہتی ہے اور اسے بھی بتا چلا کہ ہمیں اپنے اعمال کا احتساب اپنے اپنے احمد کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے عمل جو ہے ہم حالت سفر میں ہیں ہمارے عمل جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں ہمارے امال کیا ہیں اور ہمارے قدم جو ہے کس طرح اٹھ رہے ہیں تو بس یہی جو ہے اس آیت کا مدعا ہے اور یہی اس آیت میں جو ہے وہ خلاصہ میں خلاصے کے طور پر کر رہا ہوں اور ایک بات یہاں پر اور میں ارض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی آئے مبارکہ کو پڑھتے تھے اس ہیں اور اللہ کے جو اولیاء ہیں اللہ کے جو خاص بندے ہیں محبوب بندے ہیں جنہیں ہم ولی کہا کرتے ہیں وہ بھی اس شاید کو جو جی ہے وہ پڑھتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور عام متنسلم جو ہیں بھی جو ہے وہ اس آیت کو پڑھتے پڑھ رہے ہیں اور عام مسلمان بھی جو ہے وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں اس طرح دعا کرتے ہیں تو فرق کیا رہا تو بہرحال فرق ہے ان کے دنات المستقیم پڑھنے میں اور ان کے اس طرح سے دعا کرنے میں تو اور عام لوگوں کے جو ہے وہ اس طرح سے دعا کرنے میں بہت بڑا فرق ہے اور اس فرق کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر میں یہ جو ہے وہ ارض کروں گا کہ جیسا کہ جناب برات روانہ ہوتی ہے اس میں جناب براتی ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ براتیوں میں کئی طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں جس کے لیے برات ہے وہ تو دلہا ہی ہے دلہا کے والدین بھی اس میں برات میں موجود ہوتے ہیں بھائی دیر جو ہے موجود ہوتے ہیں دوست اور رشتہ دار اور عجیب و جو اس میں موجود ہوتے ہیں لیکن آپ سن دیکھیں کہ دوسرے لوگ جو جی ہیں ان کا متمحی نظر اور مقصود یا تو جو جی ہے اس برات میں صرف اور صرف شرکت کرنا ہوتا ہے یا, یا پھر جو جی ہے وہ کھانا کھانا ہوتا ہے عزیز و عزیز وقارف جو بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں دلہا کے ان کا منچ جوڑے حاصل کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جیسے جیسے جس کے یہاں جو رتم ہے اور جو رواج ہے اور اسی طرح سے یعنی آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے شرکت ہوتی ہے برات میں اور دولہا جو ہے اس کا مدم نظر کیا ہوتا ہے اس سے کہ نکاح کے بعد دلہن کا حصول ہوتا ہے تو شریک تو سب ہیں باق میں لیکن ہر ایک جو ہے جو شرکت کر رہا ہے اس کی جہت اور اس کا مدمح نظر اور وہ ہر دوسرے اعتبار سے بھی ہے وہ شریک ہے تو اسی طرح سے بلا تشریح و تمشیل یہاں پر بھی سمجھ لیا جائے کہ وہ حضرات بھی اس آیت کو پڑھتے رہے اور جو بھی موجود ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تو ایک متقی بھی پڑھتا ہے اور ایک جو ہے عام مسلمان بھی پڑھتا ہے ایک گناہ بھی پڑھتا ہے ایک فاجر و فاسق بھی پڑھتا ہے اور ایک جو ہے فرما بردار اور متی اور تعمیل پر حکم کی تعمیل کرنے والا بھی جو ہے وہ اس کو پڑھ رہا ہے لیکن ہر ایک کے پڑھنے کے بارے میں اس آیت کا مفہوم بھی دوسرا ہوگا مثال کے طور پر متقی اگر اس آیت کو پڑھ رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے صراط مستقیم پر چلا اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اس کو تقبے پر دوام اور اس کے بعد حاصل ہو جائے اس کے حق میں ہدایت یہ ہے تو حاضر کیا ہر ایک کے حق میں ہدایت جو ہے اس کی جہت اور اس کا مفہوم اور مقصد جو ہے وہ دوسرا ہوگا ہر ایک کے لیے ایک طرح کا مفہوم اور ایک طرح کا مقصد نہیں ہوگا تو میں نے کہ کہ عرض کیا مستقل وہ ہے کہ جہاں بندہ رام سرما دے کہ جہاں بندہ اس درجے پر اور اس مقام پر جب پہنچ جائے تو پھر اس کی رضا رضاء الہی میں ہوا اگر اس کی طرف سے اشارہ ہو جائے کہ آگ میں کود جائے تو بلا چون چلا ہے وہ حسلام کی حیات تقریبا یہ اس بارے میں روشن لے ہے اور اکلوتے اور جو ہے وہ جناب اگر بند کے سوا کرنے کا حکم ہو جائے تو وہ اس کے لیے کوئی چو نہ کرے بلا پیش اور کسی ہچکچا کے وہ اس کو پیش کر دے تو یہ ہے جو ہے یعنی منشا اور یہ ہے اس کا خلا مگر یہ مقام جو ہے بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے کہنا تو بہت آسان ہے لیکن بڑے بڑی کپڑوں دوڑ کے بعد اور اللہ کی توفیق اور اس کے خاص کرم کے بعد ہی جو ہے وہ حاصل اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں سیرا مستقیم پر چلا یعنی ہر وہ چیز کے جو سیرا مستقیم کے لیے آڑ بنے حجاب اور رکاوٹ بنے اس حجاب اور اس اس رکاوٹ کو اور اس آڑ کو دور کر دینا جو ہے یہی جو ہے یعنی کیا ہے ہدایت ہے اور یہی جو ہے اس کا بچہ ہے اب دیکھیں کہ اس طرح کا معاملہ کرنا اس آڑ کو اور اس جو ہے رکاوٹ کو دور کر دینا اس کو جو ہے مال کا ضیاط نہیں کیا جائے گا حضرت سلیمان علیہ علیہ کی نماز عصر رہ گئی گھوڑوں کے بہت شوقین تھے بڑے عمدہ نسل کے گھوڑے رکھتے تھے تو جناب ان کی وجہ سے نماز جو وہ رہ گئی اچھا جب غور کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ان کی ان کی وجہ سے جو ہے یہ بات ہوئی ہے آپ سارے گھوڑوں کو جناب انہوں نے ذبا کرا دیا کہ اللہ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ آر بنے ہیں لہذا انہوں نے جو ہے تمام گھوڑوں کو جو زباہ کرا دیا تو اس کو مال کر زیادہ کیا جائے شکریہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز کے جو اس طرح کے یعنی باری تعالی تک پہنچنے اور اس کی محبت میں اور اس کے احکام کی تعمیل میں مخل اور رکاوٹ بنیں ان چیزوں کو دور کر دینا ہی جو ہے وہ صراط مستم اور ہدایت کا طلب کرنا ہے سوریہ گرام نے جو ہے یہاں پر یہ تعلیم فرمائی کہ ہر ایسی چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے کہ جو حکم خدا کی تعمیل میں رکاوٹ بنتی ہو اور یہاں تک کہ وہ رکاوٹ نہ بنے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہی سیدھے راستے پر چلائے اور ہمیں ایسے ہی سراط مستقیم پر قائم دائم رکھے باضو روانا الحمد للہ کے پیارے